येरे येरे 25 इदाते आखिरी आयतें पढेंगी نريد لقاء الله يا عيسى بن مريم شاء الله الحمد لله والصلاه والسلام على افضل الانبياء والرسل محمد وعليه وآله وصحبه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما سورت الباحدہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا یہ آخری سورا ہے اور سوراخ نثر کو ابن مسعود نے فرمایا کہ آخری یہ بہرحال یہ بھی آخری صورتوں میں سے ہے جس میں اللہ قدیم مکمل ہوا اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اور انسانوں پر اپنی نعمت کو تمام کیا اور اس صولہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کے اندر حلال و حرام کے اندر حدود بیان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے طریقے بھی بیان کیے اور اللہ رب العزت نے وصیت کے احکامات بھی نازل فرمائے اور یہ واضح فرما دیا کہ شریعت بنانے کا اختیار اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں اور سخت اسے منع کیا غلا تو شل و شعر اللہ کے شعائر کو حلال نہ کرو اور نہ حرام کرو اللہ کے حلال کو نہ حرام کو حلال کرو اور نہ تم حلال کو حرام کرو دونوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے اب اس شرح مبارکہ کا آخر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلاط و السلام سے اللہ مخاطب ہے روز قیامت سارے لوگ جمع ہوں گے اگلے اور پچھلے آپ کی امت جن کی طرف آپ مبوس کیے گئے وہ بھی ہوں گے اور لوگ جھوٹ بول دیں گے کہ ہمیں حق نہیں پہنچایا گیا اسی لیے نبی علیہ اللاط والسلام نے فرمایا کہ تم شہداء ہو گے لوگوں پر میں تمہارے اوپر شہادت دیتا ہوں اللہ کے سچے دین کی تم ابیا و پر قرآن کے ذریعے شہادت دیں گے تو اللہ اپنے نبی اور رسول اول الاضحم نبی رسول عیسیٰ عبد مریم غریب صاحب کتاب بھی ہے اور تورات اور انجیز دونوں کے جاننے والے ہیں اور عضاء اللّہ جب اللہ تعالی یہ کہے گا ماضی کے سیگے اس لیے ہوتے ہیں آنے والے دن کے واسطے کہ وہ اتنا یقینی ہے کہ جیسے ہو چکی چیز یقینی ہے جیسے کہ یہ بات یقیناً درست ہے کہ اب ظہر کا وقت چلا گیا ہے تو ماضی کا سوا کسی چیز میں یقین کی آخری حر تک جو ہے وہ شدت پیدا کرتا ہے تو قال اللہ قالا جو ہے یہ ماضی کا سیوا ہے جب اللہ تعالیٰ کہے گا یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم ان تلت الناس کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے اتفضولی جی و امیہ اللہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ دو الہ بنا لو اللہ کے سوا دو الہ بنا لو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ سلاط و السلام پر یہ الزام دیا گیا ہے کہ یہ تعلیمات انہوں نے ہی ہمیں دی جیسے آج بے شمار جھوٹی احادیث گھار کے لوگوں نے خرافات کا ایک دھکا پورے کا پورا بنا کر نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف بہت سارے اشراق کو منسوب کر دیا جیسے فرمایا کہ یہ حدیث ہے ان لوگوں نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا پھر اس کے بعد اس میں سے باقی کائنات پیدا کی اور کبھی یہ کہا کہ اللہ تعالی نے خفیہ خزانہ تھا چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اور پھر نور میرا پیدا دیا نورم محمدیہ کا عقیدہ کھڑنے کے لیے یہ جھوٹ کھڑا گیا اور پھر کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے آسمان پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر محمد کا واسطہ دیا تو توبہ قبول یہ سب خرافات ہیں اسی طرح عیسیٰ ابن مریم پر یہ الزام دیا گیا کہ انہی کی تعلیمات کے نتیجے میں ہم نے انہیں الہ بنایا تو اللہ پوچھتا ہے اپنے نبی کو آآتا پنتا لناس تو نے کہا تھا لوگوں سے اور یہ دن وہ دن ہے جس دن اللہ اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہوگا ہر نبی یہ کہتا ہے جب اسے سفارش کے لیے درخواست کرتے ہیں لوگ کہ اللہ سے گھونر بھی کرے اور اس دن کا یہ حال ہے کہ بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث میں آتا ہے کسی کو بولنے کا اارہ نہ ہوگا امام البیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فضا امی وہ یہ کہہ رہے ہوں گے رب امتی یہ عجیب مقام ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ عصب نے مریم سے کہتا ہے کہ تو نے کہا تھا تو عیسیب ابن مریم کیا جواب دیتے پلٹ کر یہ جواب دیتے اقول لمح لمعے یہ نہیں کہا جو آپ مجھ سے پوچھتے نہیں عیسیٰ علیہ صلا تو السلام اللہ کی حمد و سلاح کرنا شروع کر دیتے ادب کے الفاظ انتہائی ادب کے الفاظ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی کبریائی کی پناہ پکڑ دو تو پاک ہے اس سے کہ تیرے ساتھ کوئی الہ ہو تو یہ انداز ایک نبی کا ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ کی توحید کا کیا مقام ہے سبحان اکا اعلیٰ سبحان کہے گا علیہ السلاط السلام اللہ تو پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو ما یقر مجھے کب یہ لائق تھا ایک نبی اور رسول اور ایک بندہ ہوتے ہوئے پہنچتا میں تیرا بنایا ہوا. آجز، تیرا فقیر، تیرا محتاج اور تو بنانے والا اور سب کو دینے والا اور سب پر اختیار رکھنے والا مجھے کیا مزاق تھی کہ میں یہ بات کہوں کیا حق پہنچتا تھا نبی اور رسول ہونے کے حق سے جس منصل پر مجھے فائر کیا گیا تھا اس کے اندر اس کا میرے لیے کوئی حق نہیں تھا کہ میں یہ بات نے ایسا کہا تو اللہ تجھے تو معلوم ہی ہے تجھ سے کون سی چھپی ہوئی ہے؟, ما فی نفسی ولا ما فی تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے میرے دل میں اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں تو تو غیروں کو اللہ کے نبی کا ادب بجا لانے کا اگر عیشرا نے کہیں ایسا کہا ہو تو اللہ کو تو, تو جانتا ہی تجھ سے کون سی چیز چھپی ہے میرا علم تیرے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے سارا علم تیرے پاس تو اللہ ہے اور یہ صرف علی سلاسلام کا معاملہ نہیں ہے تمام معاملہ ہے, ہے, ہے جس دن اللہ رسول کو جمع کرے گا اگلے اور پچھلے لوگ جمع ہوں گے رسول جمع ہوں گے فیول مالک فرمائے گا گاجب تم تمہیں تمہاری قوموں سے کیا جواب ملا دعوت پہنچانے کے بعد کالو لا علم لنا تو جواب دیں گے ہمیں کوئی معلوم نہیں کیا انبیاء جانتے نہیں رسول جانتے نہیں اللہ دے ان کے مقابلے میں جب تو پوچھ رہا ہے اتنا روب ہے اتنا ادب ہے مالک کی الوحیت کا یہ مقام ہے کہ انبیاء مارے ادب کے جواب فوراً نہیں دیتے بلکہ دے لا ملنا ہمیں کوئی بہت جاننے والا ہے <تصفيق> پھر قرآن میں آتا ہے ہم ان سب سے سوال کریں گے جو یہ عمل کرتے تھے ہم ان سے بھی ضرور سوال کریں گے جن کی طرف ہم سلط و سلیم اور جو مبوس ہم نے کیے ہم ان سے بھی سوال کریں گے ہمارا حق خالق کا حق ہے کہ سب سے سوال کرے ادب ہے ان قلت قلتو, اگر میں نے کہا ہو فقط تو تجھے خوب معلوم ہے ما میرے دل کے اندر بھی جو خیال گزرے تو اس سے بھی اللہ علم رکھنے والا ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے اِنَّكَ عَلَّانُ <الْغُيُوب> مَا لهم. میں نے انہیں کچھ نہیں کہا اللہ کہ وہ اللہ کی وحی میں اپنی طرف سے کچھ کہے اس نے صرف اتنا ہی کہا اپنی ہوا اور خواہش سے نہیں بولتے دین میں اتنی ہی بات کرتے جتنی انہیں اللہ وہی کے ذریعے کرنے کا حکم دیتا ہے ما قلت لهم ما میں بس وہی کہا جو حکم دیا تھا انا و اور وہ یہ کہا میں نے خلاصہ اس کا یہ بیان فرماتے کہ عبادت کرو رب کی جو تمہارا رب ہے جو حیرت پہ ڈالنے والے تھے اور ان لوگوں پر ایک دلیل کو قائم کرنے والے تھے تو ان مو کے باوجود عیسا اللہ کا ایک بندہ ہی ہے علیہ سلاد وسلام اور فرمایا کن شری <فِيهِم> اور میں اسی وقت ان کے اندر گوا رہا اس وقت تک جب تک میں ان میں موجود تھا یعنی زندہ تھا کنتا انتر <عَلَيْهِم> جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو پھر تو ہی ان پر نگہ بان تھا جو ہر وقت نگہ بان ہوتا ہے اس وقت بھی جب میں تھا اور اس کے بعد بھی اور میرا منصبر میرا فریدا تو میری زندگی کی حد تک تھا اللہ کو میں نے, نبھایا. میں نے پوری طرح ان کی اور ہر چیز پر گواہ ہے اپنے علم کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ اپنے دیکھنے کے ساتھ اے اللہ تبارک اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ سلاد و کس کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں عیسیٰ علیہ سلاد و پوچھے جا رہے ہیں اپنی امت کے بارے میں جس کی طرف وہ محبوب ہوئے جس کے بارے میں الہ بنی اسرائیل رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف اس سے مرزائیوں نے, نے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو عیسا علیہ اللہ نے فلمہ جب نے مجھے فوت کر کون ہی تو ہی پر تھا اس بات کو ختم کر لیا دوبارہ واپس دنیا میں آنے کا کوئی اس میں تصور نہیں حالانکہ وہ احمد یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں وہ جس امت میں آئے ہیں اس کا سوال محمد رسول اللہ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ موجود ہے کہ نزول کے بعد امدی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں گے بہادی کے پیچھے پہلی نماز مہدی کے پیچھے یہ فرمات عیسا اس امت لیے ذمہ دار نہیں اس امت کا ذمہ دار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سلاد و سلام سے ان کی ذمہ داری کا سوال ہو رہا ہے نہ کہ ان کی ذمہ داری کا اس کے بعد سلاد و سلام فرماتے ان تو عزیب ہوں نہ تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں کون تجھ سے زیادہ اپنے بندوں کو ان کی حرکات اور سکنات کو جانتا ہے کون ان کے بھید کو اور ان کے ظاہر کو جانتا ہے تیرا حق ہے تُو، الرحمن الرحیم ہے کہ اگر تیری رحمت کی بارش کے باوجود یہ اتنے نا شکرے اور قبر شرک کے لگ پت لوگ تھے تو, تُو نے سزا دے ان تو تو تجھے اپنے بدوں پر سزا دینے کا پورا حق حاصل ہے انصاف ہے عدل ہے اور اگر تجھے معاف کر دے تو, تو زبردست ہے اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے علی علیہ و سلام یا کسی نبی اور رسول کو یہ کا مجال ہے کہ اس پر اعتراض کرے تو جس کو چاہے چھوڑ دے تو اسی کو چھوڑے گا جو شخص چھوڑے جانے کے قابل ہے کیونکہ تیرا کام کوئی بھی حدمت اور عدل سے خالی نہیں اللہ رب العزت رو سے معاشر اگر کسی شخص کو جو ہمیں جہنمی نظر آتا ہے جنت میں بھیج دے گا تو یقیناً واقف ہے اب ہم کسی کے انجام کے آخری سانس تک تو گواہ نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اس کے بعد بھی کوئی ایسی مہلت ملی کہ اس نے توبہ کی اور اللہ کو اس کا معاملہ ہم تو وہی کہیں گے کہ جو ہمارے سامنے اور ہمیں حکم بھی کا ہے رضی اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ عزت الفقار نبی علی سلاب السلام ہمارے اندر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اے لوگوں جاؤ گے تمہارے پاؤں ننگے ہوں گے جسم پر کپڑا نہ ہوگا تمہارے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے اہل ایمان کے سیدہ رضی اللہ تعالی نے بے ساختہ سوال کیا مرد اور عورت اکٹھے ہو گئے کوئی کسی کو دیکھے گا تو نبی علیہ سلاد وسلام نے فرمایا ہر ایک کو اپنی ایسے پڑی ہوئی ہوگی کہ کسی کو کسی کی بوجھ نہ ہوگی لِكُلْ مِنْ مُنْ دِشَّحْ لُوِي دِشَّحْ لُوِي دِشَّحْ ایک کا اپنا معاملہ ایسا ہوگا کہ بیٹوں سے اور اپنے کمینے والوں سے اور اپنے بھائیوں سے سب سے نظر چرائے گا کہ آج کوئی مجھ سے دیکیا نہ مانگ لے کوئی میرے ساتھ کسی اعتبار سے آنکھ نہ ملا آج کا دن بڑا سخت ہے خبردار ابھی سے ہوش بند ہو جاؤ میرے صحابہ سن لو مرد ہوں گے رجال میری امت میں سے جو میری طرف آئیں گے اور لائے جائیں گے, جا لائے جائیں گے میرے طرف یہ ہوں گ یہ اورسیٹ رہے ہوں گے, گے, گے, گے فیوقال فل میں ان کے حالات کو دیکھ کر ان کے آزاد کو چمکتا دیکھ کر کہوں گا یہ میرے اصحاب ہے میرے تو نہیں جانتا تیرے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں نئی باتیں جاری کیس طرح نیک مرد نے کہا میں میں کہے اللہ اس ان تھا جب تک میں موجود تھا فَلَمَّا عَلَيْهِم، جب محمد کو کر لیا، قبض کر لیا اس کی روح علیہ ہی ان پر تھا اور اللہ تعالیٰ ونت اللہ شہید تو ہر چیز پر شاہد ہے ان تو اگر تو انہیں عذاب کے حوالے کر دے ان تو میں عبادت تو یہ تیرے بندے ہیں بن کا اگر تو انہیں معاف کر دے ان کا انت عزیز الحکیم تو تو زبردست ہے اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے عزیز الحکیم یا عیسیٰ علیہ سلاۃسلام کا قول تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے بنایا عیسی ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اللہ بنایا مشرق لوگوں کے بارے میں تو یہ کیا اس بات کی ہے کہ گنجائشوں کے لیے بھی انبیاء کے ہاں مغفرت ماننے کا کوئی دقیقہ باقی ہے کوئی رخصت باقی ہے اس کی طرف وہ اشارہ کرے ہر کس دے یہ اللہ کی مشیت کی طرف کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر دے اپنے قانون کو بھی بدل دے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں یہ اللہ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ انتہائی شان بیان کرنا ہے کہ اے اللہ تیرے قانون اور تیرے اصول جو تون نے بنائے بے شک تیرا یہ کارون اللہ اللہ کا ہے نہ اس کے بعد بے قدرت نہیں ہو گیا اللہ جس طریقے کو چاہے جس طریقے سے مرضی بدل دے اور وہ بھی حکمت اور عدل پر مبنی ہوگا اس واسطے اللہ کا العزیز ہے زبردست صلی اللہ صحابی کے بارے میں ہوا فن یہ آگ میں ہے جبکہ صحابہ رضوان اللہ علی اس کی بہادری اور اس کے زبردست قسم کے لڑاکا پر کی داد دے رہے تھے تو اس وقت بشر ہونے کے ناطے صاحب میں سے بعض جو ہیں وہ پریشان ہو گئے مگر اللہ کے نبی کی ہر بات اللہ کی بات ہوتی ہے اور وہ حکمت سے اور عادل سے خالی نہیں ہوتی ایک شخص اس کے پیچھے لگ گیا اور اس نے خود یہ دیکھا کہ اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنی تلوار کو زمین پر ٹھوک کر اس کے اوپر اپنے آپ کو لٹا لیا اور یوں خود کو قتل کیا اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کی عزت کے لیے لڑا تو اس شخص نے آ کر پھر کہا صحابی نے میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ نے جو فرمایا تھا وہ حق اور سچ نکلا اور یہ بات بیان فرمائی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا اس بات سے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ توحید کا بہت بڑا سبق ہے اور اس میں بہت بڑی اہل ایمان کے لیے اطمینان کی خبر اور اطمینان کا سبب ہے اور ابن کیا کہ بندے بند اگر تو انہیں معاف کر دے کا تو بقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالک نے جبریم کو بھیجا کہ جاؤ جبرین زیادہ جا کچھ ہو محمد کو کون سی چیز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ اللہ بہت جانتا ہے مگر اللہ تبارکر کو بھی اس بات پر گواہ بناتا ہے اور نبی علیہ اللہ وسلام کی فضیلت اور اس امت کی فضیلت اس سے ظاہر ہوگی فی اے نبی، امت کے بارے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے اور تجھے پریشان نہیں کریں گے اس میں تکلیف کوئی کریں گے تو وہ شفات کبرا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اسی کو نصیب ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا شریک ٹھہرانا اور شر کا رب کرنا اور شر کی پہچان کروانا ہے یہ اتنا ضروری نقطہ ہے کہ اسی پر تمام انبیاء اور وسل مبوس ہو یا نہیں اور اگر اس نقطے کی پہچان نہ کروائی جائے تو لوگ جہنگم میں چلے جائیں گے کلیم و کے باوجود کیونکہ جس طرح پہلی امتوں میں شرک نے جرم لیا اس امت میں بھی شرک نے جرم لیا اور شرک پھیل سے چلا گیا پہلی امتوں میں بھی سامری نے کیا کیا تھا ابھی موسا زندہ تھے علیہ سلاۃ وسلام بچڑا بنا کر اس پر وہ خاک ڈال دی اس کے اندر جو کہ اس نے جبرائیل علیہ سلاط و کے گھوڑے کے پاؤں سے اکٹھی کی تھی معلوم ہوا اس سے کوئی کہانی بنائی اور اس میں جو تاثیر تھی اس خواب میں اس سے کوئی آواز نکلی اس سے بچڑے کی یا بعد نے کہا مفسرین نے کہ وہ ایک ایسا زبردست کاریگر تھا بت بنانے والا کہ اس نے اس کے سوراخ اس طرح سے کیے کہ ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی اور دوسری طرف سے ایک آواز کے ساتھ نکلتی جیسے بچڑا بول رہا ہے اور یہ کوئی مہیا نقل بات نہیں آج بھی ایسے جو ہے وہ سوراخ بنائے جا سکتے ہیں جن میں سے آواز نکلے اور کہا یہ جاتا ہے کہ پھول کی قوم میں سلاق اسلام میں یہ قصہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے قوم کو شرک سے اس بنیاد پر روکا کہ پہاڑ سے ایک آواز نکلتی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس چیز کو تلاش کیا آواز کہاں سے نکلتی ہے آواز ایک خاص درے سے نکلتی تھی جس میں وہ پھسل کر گرا اور اس کے بعد اس نے اس آواز کو وہاں پر محسوس کیا اس نے اس درے کو ہمت اور محنت کرتے ہوئے پتھروں سے بند کر دیا آواز بند ہوئی اس قوم کو پھر بتایا اور اس کو بہرحال آسمان سے آئے گھوڑا جبراہیل کے نیچے تھا اور مٹی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے تھی یہ وحدت الوجود کے کسی نظریے کا قائل کرنے والا کوئی فلسفہ دینے والا شخص تھا کہ یہ مٹی جو ہے یہ غیر اللہ نہیں تھی یہ جب اس میں داخل ہوئی تو اس نے ہاحو الاحو موسا یہی تمہارا الہ ہے یہی موسا کا الہ علاح علیہ کتاب لینے کے لیے علیہ سلاۃسلام طور پر چلے گئے الہ تو یہاں موجود ہے موسا تو بھول گیا اور آج بھی یہی شر امت میں سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ اگر اللہ نہیں تو غیر اللہ بھی اگر اللہ نہیں تو غیر اللہ بھی اور عبادت کرتے ہوئے انسان جو ہے اس کی روح جو خود سی الصل ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھون کی اس کے اندر وہ روح بالکل ہلکی ہو کر اڑتی ہے اور اپنی اصل میں اللہ بھی جا بولتی ہے پھر اس میں معاذ اللہ استبر اللہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلیاں آتی ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو پھٹتا ہوا محسوس کرتا ہے خوشی سے پھر وہ کہتا ہے الحق میں حق اور اسماعیل جو مشہور ہے اسماعیل شہید کے نام سے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سید بریلوی کے ملفوظات میں کہ اگر منصور حلاج نے ان الحق کہا تو یہ اس طرح ہے کہ لوہے کے ٹکڑے کو آگ کی بھٹی میں رکھ دیا جائے جب وہ سرخ ہو جاتا ہے اور بالکل آگ کا ایک انگارا بن جاتا ہے اسے اگر زبان مل جائے تو پکار پکار کر کہے گا میں جلانے والی آگ ہوں اسے اپنی حقیقت بھول جاتی ہے اس لیے کہ آگ کی تجلیات نے اسے سواری بنا لیا اسی طرح جب کسی بندے کو اللہ کی تجلیات سواری بناتی ہے تو ان الحق کہتا ہے جب درخت سے آواز آ سکتی ہے توحید کا کام کرنے کے باوجود تقریب الایمان لکھنے کے باوجود اللہ کے راستے میں انگریز سے قتال کرنے کے باوجود اس غلاظت میں پھنسے رہے یہ غلاظت اتنی زبردست خوفناک طریقے کی عقلی مرشگافیوں سے گری ہوئی ہے اور ایسی خطرناک کی کہ دیکھیے اتنا توحید کی تبلیغ کرنے والا آدمی کہاں پر پھنسا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ سید احمد بریلوی کی ہدایت ہدایت معاب میں اللہ کا بندہ اسماعیل آج و ذریع حاضر ہوتا ہے اور وہ گوہر اکٹھے کرتا ہے جو ان کے پاس ہے اور اس سے سب چیزوں سے کچھ نہ کچھ آپ کو دینے کے لیے یہ کتاب جو ہے قلم بند کر رہا ہے حالانکہ یہ شخص عالم تھا اور سید احمد بریلی ان پڑھ انسان تھا اللہ تعالی کے دین میں علماء کی قیادت ہے انما اللہ سے گرنے والے صرف اس کے علماء بندے ہیں یہ عالم جو ہے ایک کو اپنا استاذ بناتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ عالم تھا شریعت کا یہ عالم تھا قرآن و سنت کا یہ عالم تھا اللہ کے دین کا اور وہ بڑا جاننے والا تھا اصل بنیاد کا جو اندر ہے جو مفیہ ہے وہ مغض کو جانتا تھا یہ ہڈی والا تھا مہاض اللہ استحفل اللہ اسی لیے کہا کہ کمال مشابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدا کیے گئے ہیں سید احمد بریل بھی اور, کی سے پرے رکھے گئے اور پھر کہتا ہے سید احمد روح پر باختیار آ کر سلسلہ ایک تاکیہ دے دیا عبد القادر دیلانی کی قبر پر گئے فلانے کی قبر پر گئے یہ سب کچھ موجود ہے یہاں تک کہ اس نے کہا کہ سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے کبھی سالت پر یہ بھی مقام آتا ہے کہ اللہ تبارک بال کی تجلیات ایسی اس پر ہوتی ہیں یہ اس کے لفظ نہیں ہے یعنی اس وقت اس پر ایسی کیفیت ساری ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالی بھی میرے پیر کے علاوہ کسی شکل میں مجھ پر ظاہر ہو تو میں اس کی طرف تک نہ کروں اس کی پرواہ تک نہ کروں اللہ یہ <تصفح> وہ شاہ اسماعیل ہے جو تقویت علی لکھتا ہے جو قبروں کی پوجا کا رد کرتا ہے جو توحید بیان کرتا ہے افسوس نہیں اگر اگر ہم ابھی بھی تو کا رات نہ کریں تو کب کریں گے کیا خوب کہا کرتے تھے ڈاکٹر عثمانی بندے تو بجاتی تھے مگر یہ بات اچھی تھی ان کی وہ کہتے تھے انہوں نے میرے بڑوں کو میرے اسلاف کو جہنم رسید کیا میں ان کی جان کبھی نہیں چھوڑوں گی یہ مروانے والے ہمارے اسلاف کو ڈاکٹر اسرار صاحب کتنی شاندار توحید بیان کرتے تھے اور کتنی دنیا توحید میں داخل ہوئے ڈاکٹر صاحب کی تقریروں کی وجہ سے ان کی تقریریں باقی عام علماء کی تقریروں سے توحید کے بیان پر سنت کے بیان پر خلافت کے بیان پر بڑی شاندار تقریریں ہوتی مگر کے قائل ہے توحید کے نام. یہ ایک ایسا خلصفہ ہے حقیقت محمدیہ کا کہ فاک میں بڑے علماء جن میں وہ اہل حدیث بڑے علماء میں جو چوٹی کے اوپر ہوئے یا شیشا بلی اللہ یا وہ احناف ہو اور ہجوبندی کہلانے والے ہوں کوئی کوئی بچا ہے سبھی کے اندر یہ مصیبت عبداللہ بھالپوری کے یہ الفاظ ہیں اور ہم نے چھاپے بھی ہوئے رسالے میں اور ان کے رسائل بھالپوری میں بھی موجود ہوں گے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ شاہ اسماعیل کی کتاب تقویت پڑھو تو ایسی شاندار توحید پر لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی بڑی تعریفیں کی اگر دو چیزیں اس میں بھی غلط ہے اور اگر ان کی کتاب مگر اس درجے کی غلط نہیں بے شرک کرو اور ان کی کتاب سراط مستقیم پڑھو تو وہ کھجے ماری ہے وہ کچے ماری ہے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کسی جی مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب تو یہ فلسفہ کتنا خطرناک ہے جو طلبا کی مت مار گئی جو قرآن و سنت کو پڑھے ہوئے جن کے سامنے ہم پڑھ ہیں اتنے بڑے علم کے سورج ہیں اور تلاش کرو وہ کہیں نہیں ملے جنت میں دیکھا دنیا میں دیکھا آسمان میں دیکھا اللہ تعالی نے کہا جو میرے اندر گم ہو گیا تمہیں کہاں ملے گا اور پھر کہا وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے وہ ابود اور ابا کا حتہ اللہ فرماتا ہے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حکم ہے تو میرا اور آپ کا تو یہ سب سے بڑھ فریضہ بنتا ہے اللہ کی عبادت پر جمع رہے تو محمد رسول اللہ اور امام الانبیاء ہوتے ہوئے علیہ السلاق وسلام اللہ کی عبادت سے ایک منٹ کے لیے غافل نہ ہو حتیہ یکتی عقل یقین کہ یقین موت تجھے آ جائے اس کا یہ محفوم لیا صوفیا نے کہ جب یقین تجھے مل جائے کہ تم اللہ سے غیر نہیں ہے اور تم پہچان لے کہ تو اور اللہ ایک ہی ہے تو پھر تجھے عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے تو فرمایا میرے تایا ابو رضا اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ مواخذہ سے بری تھے اس راستے یہ شب اللہ بنانے کا غیر اللہ کو اس امت میں بھی تصوف کے ذریعے یہ سب قبر پرستی اس کے پیچھے تصوف ہے جتنی قبر پرستی ہے جتنے یہ مذہبی لوگ بگ ہیں اور برباد ہوئے پرستی میں یہ تصوف ہے پیچھے قبروں سے پید اور سب کچھ اس کے پیچھے اگر آپ کو مصیبت ملے گی تو یہی ملے گی اور اصطلاحات ہیں بڑی بڑی جس سے لوگوں کو پریشان کیا گیا ہے حتیٰ کہ بہت بڑے یہاں کے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ سلاۃ والسلام کی نبوت اصلی ہے باقیوں کی عرضی ہے بہت بہت سی باتیں یہ باتیں تو کرتے چلے جائیں وقت ختم ہو جائے یہ باتیں نہیں ختم ہو سکتی اتنا بڑا یہ ظلم ہے اور اتنے بڑے بڑے علماء اس نے ہلاک کیے پھر اللہ تعالیٰ کا نفع صحیح معنوں میں پہنچے گا اور وہ دیکھیں گے اللہ ہمیں سچوں میں شامل کرے لہم جنات ان کے لیے باغات ہوں گے تجریبل انہار جن کے نیچے لہریں بہ رہی ہوں گی خالدین فیح ابدا خالدین فیح بھی ابدا بھی نکالے جائیں گے اور لاجاب ایسے راضی کر دیے جائیں گے مطمئن ہوں گے کہ اپنے حالات سے کبھی اکتائیں گے بھی نہیں کبھی ان نعمتوں سے دل نہیں بھرے گا ہر روز ان کے لیے ایک چاہت بڑھتی چلی جائے گی یہ کون خوش نصیب ہے رضی اللہ ایک شوشہ بھی نہیں بڑھایا شیخ البانی رحمہ اللہ اس زمانے میں سب سے نرم علماء میں سے ہیں میں آج پوری کر کے بتاتا ہوں آپ کو ان کا واقعہ ردو ان ذالک الفوز العظیم یہ ہے الفوز کامیابی العظیم بڑی کامیابی جس کو کوئی پہنچ جائے تو وہ اس نے تمام کامیابیاں حاصل کر لی پھر فرمایا اللہ نے ساری بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اللہ کے پاس ہے وما فی ہن اور جو کچھ ان کے درمیان ہے वह اور وہ ہر پر قادر ہے پھر اس سے دوستی کرو بے پرواہ ہو کر ڈر اس شرک و پفر کے مقابلے میں تو عالانی رحمہ اللہ جو کہ اپنی نرمی اور اپنے اجتہاد کی وجہ سے حکام کے بارے میں خطا کا شکار ہوئے کہ وہ حکام جو قرآن و سنت کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون جاری کر دیں اور کہیں کہ ہم گناہ ہیں اور یہ کم ہے جو ہم کر رہے ہیں تو وہ کافر نہیں ہے جبکہ باقی علماء کثیر جمہور علماء انہیں کافر کہتے جب جانتے بوجھتے وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون وقت اور نکیاس اور معیار اور ترازو اور قصوتی بنائے بگر یہ المانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ صبح کی نماز کی سنتیں چار ہیں جبکہ صبح کی نماز کی سنتیں دو ہونے پر تمام امت کے علماء منتفق اسے سمجھایا جائے اگر کوئی غلط فہمی دور کی جائے اگر یہ اس پر جم گیا ہے غلط فہمی دور ہونے کے بعد کوئی مریض اس کے پاس نہیں دے یہ چت ہو گیا ہے کیسٹ میرے پاس موجود ہے اب بھی یہ کہتا ہے کہ میں تو چار ہی کہوں گا ان کا اس نے دین بنایا ہے جس کا حق سوائے اللہ کی کسی کو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حق حاصل نہیں اس نے اللہ تعالی کے حقوق کا دعوی کیا ہے اللہ تعالی کی المیت کا دعوی کیا ہے یہ یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کافر ہے ملت سے خارج ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ اللہ کا نازن کردہ نہیں ہے ایک شوشا بھی کوئی اپنی مرضی سے بنا دے اس سے یہ کوئی نتیجہ نہ نکالے کہ علما اپنے اختلافات میں کئی ایک چیزیں ایسی کہہ جاتے ہیں جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہوتی تو وہ سارے کفار فارغ نہیں اگر کسی آیہ مبارکہ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو کسی حدیث حدیثی سے کوئی پھسل گیا ہو کوئی لوگا کے اعتبار سے کسی غلط مفہوم میں چلا گیا ہو اپنے معاشرے کے اعتبار سے کسی غلط فہمی اور غلط تعلیم کا شکار ہو گیا ہو ورنہ اس کی باقی زندگی مجموعی طور پر اللہ کی تابے سے رقم ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے رقم ہو تو وہ علماء ربانی جین ہے پھر ان کی غلطی کو ہم اجتہادی غلطی کہیں گے نہ کہ ان پر بھی وہی اصول لگائیں گے جو دوسروں پر ماشاء اللہ صاحب اللہ ان کھیت نیچے تو آپ یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبیر اپنے کھیت کو سیراب کرنے کے بعد اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اس بھائی کو پانی چھوڑ تو اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں یہ تیری پھوپی کا بیٹا اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا واللہ میں اپنی جہالت کی وجہ سے ایک زمانے میں اس صحابی رضی اللہ تعالی منافق سمیترا. یہ الفاظ اتنے خطرناک تھی. اور میں نے یہ بیان بھی کیا مگر جب میں نے صحیح بخاری پڑی تو میں جھلا گیا اور اللہ سے توبہ اب بھی کرتا ہوں یہ تو بدری صحابی تھا رضی اللہ تعالیٰ منہ سے نکل گئے لا بلا قصد بو سے نکل گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو عبداللہ ابن ابائی کے ساتھ کیا جاتا تھا بلکہ اللہ کے نبی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور سختی کے ساتھ زبیر کو حکم دیا کہ اب اپنے کھیت کو مکمل سیراب کرنے کے بعد اس کی طرف پانی چھوڑو یہ اس کا امتحان تھا ابھی تو یہ صرف سیراب کرنے پر پانی چھوڑنے پر ہی اتنی عجیب بات کہہ گیا اب اب نبی علیہ نے کہا اچھی طرح کرو خوب اپنا پانی بھر لو پھر اسے چھوڑو اب اس کے اندر ہوا نکل چکی تھی وہ جو انسانی بشر تقاضا کے تحت اس نے ایک دم منہ سے ایک بات نکال دی بغیر سوچے سمجھے اب یہ اس پر نادم تھا شرمندہ تھا اب یہ سر جھکائے ہوئے اپنے نبی کے فیصلے پر بالکل پچھا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اسی کو اس کی توبہ خیال کیا وانا زمیر بڑے زبردست قسم کے لڑاکا اور بہادر انسان تھے وہ اس کو ایسا مارتے کہ شاید جان سے مار دیتے نہیں اجازت دی معلوم ہر ایک کے ساتھ ایک سلوک درست نہیں ہے دیکھنا پڑے گا مسئلہ کیا ہے دیکھنا پڑے گا بندہ کون ہے دیکھنا پڑے گا پھسلا کیوں ہے اور اگر کسی پر حجت تمام ہو جائے کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہو آگے پیچھے سے جیسے اللہ کے علاوہ غیر کو بچہ بچی کے لیے پکارنا شفا کے لیے پکارنا دشمن سے فتح کے لیے پکارنا اور اسی طرح سے روزی کے اضافے کے لیے پکارنا اس کے لیے کوئی دلیل نہیں بن سلطان جب قرآن پہنچ گیا حدیث پہنچ گئی یہ مشرک ہے خال جبت سے اگر یہ حرکت کرتا ہے اور جو دوسری بات ہے جن میں پریشانی ہونے کے امکانات کے قرآن اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ایک دم آپ کو بھی سمجھ نہیں آتا اس میں پریشانیاں اس میں کوئی پیدا کرتا ہے کوئی پریشان کرتا ہے کسی کو تو اس کی پریشانی دور کرے جب پریشانیاں دور ہو جائیں اور وہ بالکل چت ہو جائے اور اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے پھر بھی وہ کہے میں یہ کروں گا تو وہ لا ریب والا شک شیخ البانی کے فتوے کے لیے آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ آمین آمین ہم جانتے اور اللہ ہمیں سے محفوظ رکھے یہ قبر پرستی کا رد نہ کرنے کا نتیجہ آج قبر پرستی اس زوروں پر اس طوفان کی طرح امڑ آئی ہے کہ اس سے پہلے اتنی زوردار پاکستان میں کبھی تھی آج جو جلوس نکل رہے ہیں ریلیاں نکل رہی ہے اس میں توحید کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں سارے نبی کے چاہنے والے مان لیے گئے ہیں سب کو نبی سلاد و کی محبت کا جھنڈا پکڑا دیا گیا سب کو ریلی میں شامل کیا گیا بغیر اس تقسیم کے کہ یہ رافظی ہے یہ غیر اللہ کی پکار لگانے والا یہ سیکولر ہے یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے یہ تأثر آئندہ اس بات کا باعث بنتا ہے اگر گستاخی رسول کا لیبر لگایا جاتا ہے تو ان اہلِ توحید پر لگایا جاتا ہے جو توحید خالص بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں اور ایک ذرے کا بھی نفا نقصان بھی دے سکتے اسے بھی پھر گستاخی کہہ دیا جاتا ہے اگر عید میلاد نبی کا غلطی سے وہ پوسٹ پر پھاڑ دیتے اس کی طاقت نہیں تھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو انہیں عمر قید کی سزا سنائی جاتی اس لیے کہ انہوں نے عقیدہ اسلام کی بےزتی کی نبی علیہ سلا اسلام کی توہین کی اور دہشت گردی کی اسی کا نتیجہ ہے جو پورے جلوس کے اندر کھڑے ہو کر بڑی ہی محبت بڑے پیار سے آخرت بیان کر کے رلانے کے بعد گئے کہ میرے بھائیو اللہ کے رسول کی ناموس کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اگر سینے پہ گولی بھی کھا رہو گے اور عقیدہ تمہارا شر پر ہوگا اگر تمہارا کفر اور شر پر ہوگا تو اللہ کی ہم ہاں کبھی نہ بخشے جاؤ صرف ہم سے محبت بخشانے کا باعث نہیں رسول کی حیثیت سے محبت کرو سر ان کی اتباع کرو نہیں ذرا بلکہ ایسی بات اگر آپ کریں گے اس مجمے میں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ احترام سے گھر پہنچا لیا جائے گا مول صاحب آپ گھر میں ہی بیٹھے آپ بڑی مصیبت سے ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے گورنمنٹ پر زور ڈالنے رہے آپ سارے لوگوں کو یہاں سے دوڑانے کے لیے آئے آپ پھڈا ڈالنے آئے آج تو ہی بھنڈا ہے یہ پھارنے والی ہے اور آج شرک کے بارے میں خاموش رہنا جوڑنے والا ہے اس سے بڑھ کر اور بربادی کیا ہو سکتی ان حالات میں توحید کو اختیار کرے ہم اور توحید کو بیان کریں جتنی ہمیں سمجھ سمجھ سے زیادہ نہیں اور جس کی سمجھ نہیں اس کی علماء سے رہنمائی نہیں یہ ہمارے لیے ان تمام فتنوں سے تمام دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچنے کا باعث ہوگا اور اللہ علا کل شہین جس کی ملکوت بادشاہی زمین و آسمان و اور ہر چیز میں ہے وہ ہمارے ساتھ اللہ سب عزت ہمارا حامی و ناصر ہوا بھی اور ہمیں مرتے دم تک توہین پر جمائے رکھے وعلیکم السلام و رحمت اللہ